فور اور ان کے لیے اونچے فرش ہوں گے ان کے لیے تختوں پر و دیباج کے بنے نہایت قیمتی اور اعلیٰ قسم کے بستر لگے ہوں گے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرش سے مراد جنت میں پائی جانے والی عورتیں ہیں جو حسن جمال میں یکتا ہوں گی اہل جنت کے لیے لطف اندوزی کے لیے عالیشان بستروں پر جلوہ فروز ہوں گی جیسا کہ سورہ یاسین ایت 56 میں آیا ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے